Ahmadiyya al-Zindama You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahmadiyya <laughs> al-Zindama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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم سلام کر دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدی اعوذ باللہ من اب جی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 لا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ, محلقين رؤوسكم لوف پالیم مالم تالم فالم دالی کا پتہ پریبا یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو اس کی رویا حق کے ساتھ پوری کر دکھائی کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور بز ضرور مسجد حرام میں امن کی حالت میں داخل ہو گے اپنے سروں کو مڈواتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے ایسی حالت میں کہ تم خوف نہیں کرو گے پس وہ اس کا علم رکھتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے پس اس نے اس کے علاوہ قریب ہی ایک اور فتح مقدر کر دی ہے ابصل وسول بلدی نقلی بہو الدین کلی دل شہی وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین کے ہر شعبے پر کلی غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركبا سوجد ن فلم مین و رونا سیم ہُو فی بو مین اصری سجو ذاليكا مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ضَرَبَنْ أَخْرَجَ شَطْؤَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَفَ سَاءَ عَلَى سَطْحِ فاستغلظ فاستوى على سوطه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم جان محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بے انتہار رحم کرنے والے تو نے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپل نکالے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنے ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے کاشتکاروں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو گیس دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک مال بجا لائے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے اب میں عزیزہ پورت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی نات پیش کریں گی جب سے میں نے ہوشمالی ہے کبھی ایسی نات حضرت وسیم علیہ صلاح کی ناتوں کے بعد نہ سنی, نہ سنی نہ کبھی دیکھی اور میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے یہ نات حضرت میر صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کرتی رہے گی بدرگاہ زیشان خیر اللہ نام شفیع الورامر جائے خاسوام بسد اجز من نات بسد آپ کا ایک غلام کی اے شاہ کونین عالی مکان کی اے شاہ کونین عالی مقام, مقام علیک کا تو الک سلا سلا تو الک سلاح ال سل تو ال سلاح شرمگیں جو دیکھا وہ حسن اس وہ نور جبیں پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تری کہ دشمن بھی کہ لگے آفری زہی خلق کے کامل زہ حسن تام زہ فلق کے کامل زہ حسن تام الیک سلا تو الیک سلام تو علیکہ سل الیک کا سلام خلائک کے دل تھے یقین سے تہی <تحیم> पुतो ने थी हक की जगह घेरली जलाल थी दुनिया पे वो च्छा रही कि तौहीद ढूँढे से मिलती न थी हुआ आपके سیس کا قیام ہوا آپ کے دم سیس کا قیام السلا تو علیہ کا سلام علیہ کا سلا علیہ کا سلاح لا تو الیک سلام محبت سے گارل کیا اپنے دلائل سے کائل کیا اپنے جہالت کو زا ککا حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحم الرحیم سنمین اکرام آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ریڈیو احمدیہ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں آج کا پروگرام ایف ایم ون پوائنٹ سیون پر رات آٹھ سے دس بجے تک جاری رہے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے بعد رات دس سے بارہ بجے تک 530 تھرٹی اے ایم پر جو ہے آپ ریڈیو احمدیہ کو سماعت فرما سکیں گے ریڈی عمدہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈی عمدیہ کا مقصد جماعت احمدیہ کا پیغام آپ تک پہنچانا اور اس سلسلے میں جو سوالات سامعین کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات دینا ہے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں امتیاز احمد سرا صاحب شامل ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ زاہد صاحب اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم و اللہ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ اور آپ کو مبارکباد زاہد صاحب خرماند. کہ آپ نے ایک نیا رول آج میں کام کر رہے ہیں ہوسٹ کر رہے ہیں پروگرام آج کا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تائید النسر فرمائے اور اپنے سامعین کی خدمت میں بھی عید کا تحفہ عید کی مبارکباد سب کو اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے بابرکت کرے اور امن اور خوشیاں دنیا میں لے کر آئے اسی طرح ہمارے ساتھ آج پروگرام میں صادق صاحب بھی شامل ہیں صادق صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جزاکم اللہ شکریہ اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامعین تو آج کا پروگرام جو ہے اس میں میں اپنے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ آج ہمارا کیا عنوان رہے گا کس موضوع پر ہم بات کریں گے اور جب سوالوں کا وقت آئے گا تو اس وقت فون نمبر بھی آپ کو شیئر کر دیے جائیں گے تاکہ آپ کال کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکیں تو امتیاز صاحب آج ہم کس موضوع پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں زاہد صاحب آپ کو اکیلے میں ہوگا جیسے کہ رمضان کا ببرکت مہینہ ابھی اس کا اختتام ہوا ہے اور اس میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کا پیغام لوکل uh, کنیڈینس تک uh, پہنچانے کی توفیق ملی اور اس میں uh, چونکہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہوتا ہے اسلام ان دا West تو اس زبن میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جماعت احمدیہ کی جو مسائل ہیں اسلام کے لیے اور اسلام کا ایک اچھا جو امیج ہے اچھا چہرہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ اس کے uh, اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اس کو روشن کیا جاتا ہے تو سا... جی. یہ جو ہے امتیاز جو اسلام ہے اس کا حقیقی چہرہ حقیقی چہرہ بالکل کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امن والا چہرہ یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید اس کے کوئی مختلف زاویے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم ہی پرامن ہے اور یہی یہ اس کی حقیقت ہے جو ایک عرصے کے گزرنے کے بعد کسی وجہ سے جو ہے وہ اس پر گرد پڑ گئی ہے اور اس کو دوبارہ جو جی بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی اور الفاظ کا جو چناؤ ہے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا حقیقی جو چہرہ ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصد ہوتا ہے تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اسلام کا امیج لوگوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے جو وہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ایسے جو شرپسند عناصر ہیں یا اسلام کے نام پر کیے جانے والے حملہ جات ہیں مختلف معصوم لوگوں پر یا اور جگہوں پر تو لوگ اس سے اسلام کا ایک امیج بنا لیتے ہیں کہ نازب اللہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو شاید شر پس ہے اور انتہا پسندی کو آگے بڑھاتا ہے فروغ دیتا ہے تو ہرگز نہیں تو جماعت احمدیہ مختلف اوقات میں مختلف قسم کے کیمپینس چلاتی ہے تو رمضان کے مہینے میں ہر سال اللہ کے فضل سے ہم یہ کیمپین چلا رہے ہیں جس کا مق... مق... آ... نام ہے فیسٹ ود مسلمس کہ مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھیں تو اس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو لوکل کنیڈینس ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا جائے اور ان کو انکریج کیا جائے کہ اپنے مسلمان دوست کے ساتھ روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ کو سوال ہیں اسلام کے بارے میں وہ بھی بتائے جائیں تو اس سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں زاہد صاحب ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ بہت سارے جو لوکل کنیڈینس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ مختلف کمیونٹیز میں برج بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے روابط پیدا ہوتے ہیں تعلقات ہاں کو فروغ ملتا ہے پھر جب ان ایک ایسے ماحول میں جس جو تکلف سے پاک ہوتا ہے اس سے میں بیٹھ کر آپ بات کریں تو لوگ بھی کھلتے ہیں اور اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ باقی جو دنیا میں ہو رہا ہے یا کچھ جگہوں پر ہو رہا ہے تو وہ اس کا کیا مطلب ہے اور کیا اسلام میں اس کی ایسی جگہ ہے تو اس سے موقع پھر یہ ملتا ہے کہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ پھر سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا میں ہمیں کوسٹ ٹو کوسٹ کینیڈا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں مختلف شہروں میں یہ پروگرام کرنے کی توفیق ملی جی بالکل امتیاز صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا جیسا کہ رمضان کے دوران ہم اپنی روحانیت پر اور اپنی مختلف عبادات پر وجہ دیتے ہیں اسی طرح ان طرح کے جو کیمپینز ہیں ان کے ذریعے سے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جماعت احمدیہ عالمگیر کا جو پیغام ہے جو پرامن پیغام ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق ملتی ہے اس کا موقع ملتا ہے اور بہت سے لوگ جو ان کیمپینز میں شامل ہوتے ہیں بعد میں ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی ہوتے ہیں کہ اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا یا اس سے پہلے میں جو ہمارے ذہن میں اسلام کے بارے میں مختلف منفی تاثرات پائے جاتے تھے وہ آپ سے ملنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنے کے بعد وہ منفی تاثرات جو ہیں وہ اچھے تاثرات میں تبدیل ہوئے ہیں تو روحانیت کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ کا بھی ایک سنہرا موقع ہے جو ہمیں ہر رمضان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میسر آتا ہے جی خاص سار کو بھی برامٹن میں موقع ملا لیکن ہم نے رمضان سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جو بریمٹن سٹی ہال میں منعقد کیا گیا جی اور اس میں پولیٹیشینز اور مختلف جو کہہ لیں واک آف لائف سے لوگوں کو دعوت دی کہ اس میں شامل ہوں اور اس کا مقصد رمضان کی اہمیت مسلمانوں کی اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کے کیا مقاصد ہیں روحانی جسمانی بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں تو ان تمام پہلووں پر جو روشنی ڈالی گئی اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقہ جس کو ایک جھجھک ہوتی ہے سوال کرنے میں کہ کہیں کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں دوسرا بندہ اوفینڈ نہ ہو جائے وہ برانا منا لے جی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک جھجک رہ جاتی ہے تو اس لحاظ سے پروگرام کیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں ان کے جو سوالات ہوتے ہیں اس طرح ملنے ملانے سے جو ہے وہ سوال بغیر سوال پوچھے بھی حال ہو جاتے ہیں کہ کیوں مسلمان جو ہیں اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں اس میں کیا کیا مختلف شرائط ہیں کیا چیز نہیں کھاتے یا کیا نہیں پیتے یا کیا کام ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے تو جو بھی اس کے سوال ہوتے ہیں تو ایک بڑے اچھے ماحول میں جو ہے ان کے جوابات دیے جاتے ہیں تو اس طرح کا پروگرام نے ایک برامٹن میں بھی کیا جس میں پولیٹیشنز اور دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے جی ظاہر صاحب بالکل اور اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہے قرآن کریم ایک تو فرماتا ہے کہ الا سبیل رب قبالحکمہ کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت سے بلاؤ تو یہ حکمت کا ذریعہ حکمت کا طریق پر ہم نے لوگوں کو بلایا ہے اللہ تعالی کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز روزہ روزے میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تال و علاقل سوائن بینو بین کہ تم اہل کتاب سے کہو کہ آؤ ہم مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں جو ہماری کامن چیزیں ان کے اوپر صحیح اور سب سے بڑی کامن چیز کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ودانیت ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ روزہ آپ دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو روزہ ملے گا اسلام میں جہاں پہ روزے کے فرضیت کا اعلان اللہ تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں تو فرمایا کہ کوتِبہ علیہ کم و کما کوتبہ عل اللہ من کب کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم تم ہم نے تم پر روزوں کو اسی طرح فرض کیا کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیا تو عیسائیوں میں دیکھ لیں یہودیوں uh, میں دیکھ لیں بدھ میں بدھ مذہب میں دیکھ لیں ہندؤں میں دیکھ لیں یعنی کہ روزے کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور موجود, موجود ہے اور اس کی تفصیلات برا, مختلف ہوں ہوں لیکن ان ایسنس جو uh, روزہ ہے وہ ہر ہر مذہب میں پایا جاتا ہے جی بالکل uh, جیسے ہی لوگوں نے اس کیمپین میں شمولیت اختیار کی تو یہی بات بار بار سامنے آتی تھی کہ ان کے مذہب میں بھی کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی صورت میں روزے کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے تو اب چونکہ آج کل کی دنیا میں لوگ عموماً مذہب سے دور نظر آتے ہیں تو بظاہر وہ اپنے مذہب پر اس طرح عمل نہیں کر رہے جس طرح کہ ان کے مذہب کی تعلیم ہے لیکن جب اس طرح کے کیمپنس ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمیں ملتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں تو پھر ان کو بھی اپنے مذہب کے بارے میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اس طرح روزوں کی فرضیت تھی یا ہمارے آبا اجداد رکھتے آئے ہیں تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے جو ان کو لگتی ہے کہ کس طرح ہمارے مذہب میں پہلے روزے تھے اور مسلمان جو ہیں وہ باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور بعض تو برا محسوس بھی کرتے ہیں میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ چند دوستوں نے جو آئے روزہ رکھا انہوں نے بعد میں اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ لوگوں کی جو ڈیووشن ہے اس کو سلوٹ کرتے ہیں لیکن دوسری طرح دوسری طرف ہم خود بھی شرمندہ ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں تعلیم دی گئی ہم نے اس کو اتنی مضبوطی سے اسے نہیں تھاما صحیح تو امتیاز صاحب یہ جب اس کی ایک کیونکہ اس کی پروگرام جو ہے یہ پچھلے سالوں میں بھی ہوا ہے تو اس جی. حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ نے ایک شکایت دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی جو فاسٹ مسلم فرینڈ کے حوالے سے ہے جس میں وہ انٹرویو لیتے ہیں بعض لوگوں کا کہ آپ اس طرح روزہ رکھیں ہمارے ساتھ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ مسلمان جو ہے وہ کس طریقے پر روزے رکھتے ہیں اس میں جو بار بار یا کم از کم ایک خاتون کے سب سے پریشانی والا ان کا ایک چہرہ نظر آیا جب ان کو کہا گیا کہ مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کھانا بھی نہیں کھاتے یہ بھی نہیں کھاتے وہ بھی نہیں کھاتے لیکن جب یہ بات کہی گئی کہ پانی بھی نہیں پیتے <laughs> <laughs> <laughs> تو اس کے اوپر ان کے جو ہے چہرے پر کافی ایک کے غبراڑ... پھر کہتے ہیں کہ نہیں, نہیں پھر میرے سے نہیں ہو سکتا <laughs> <laughs> تو بہر کیا کیونکہ آج کل تو ایسے گرمیوں کے دن ہیں اللہ تعالیٰ حضرت سے ٹرانٹو میں تو عموماً جو ہے موسم اتنا گرم نہیں رہا مناسب ہی تھا تو پانی جو ہے بہرحال پانی نہ پینا ایک بڑا چیلنج ہے تو ابھی میرے سامنے یہ فاصل مسلم فرینڈ مسلم جو ہے اس کی ٹویٹر کا وہ پیج کھلا ہوا ہے اس میں کافی لوگوں کے تاثرات بھی آئے ہوئے ہیں جو پروگرام ہیں ان وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ مختلف کیے گئے مثلا ہماری جو ویسٹرن کی جو جماعت ہے وہاں پر بھی افطار ڈنر کے حوالے سے پروگرام رکھا گیا اور لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اس میں شامل ہوں اور اپنے جو ہے اظہار بھی کریں جو ان کے خیالات ہیں اسی طرح مختلف پولیٹیشینز جو ہیں انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی مثلا رمضان کے شروع میں ہی جوڈی, جوڈی سگروہ جو ہیں ایم پی ان کے حوالے سے ایک تصویر آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کسی کے گھر میں افطار کا پروگرام رکھا ہوتا تھا تو انہوں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی تو نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کے پروگرام ملٹن میں بھی کیے گئے ایڈمنٹن میں بھی کیے گئے بیری میں بھی کیے گئے uh, ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اور ذاتی لیول پر بھی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں بھی جو ہے لوگوں کو دعوت دی جو ان کے دوست اقارب تھے ان کو اپنے اپنے گھروں میں بلایا اس طرح کا ایک پروگرام آٹھواں میں بھی نظر آیا کہ آٹھواں میں بھی ہوا ہے اور نیو یارک یونیورسٹی وغیرہ میں بھی انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے جو ہے اس اپنا اسٹیبل وغیرہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا رمضان کے حوالے سے تو یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ چلتے رہے ہیں تو ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں تو امتیاز صاحب آپ یہ بتائیں کہ رمضان میں جو ہے عموماً لوگوں کا رجحان کیا رہا آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا لوگ جو ہیں اس سے کیونکہ ہم رہ رہے ہیں ایک مغربی معاشرے میں جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ہمیں ہر طرف سے صبح اذانوں کی آوازیں آنا ایک سہری کا ماحول ہونا کہ پورے محلہ کے محلے اٹھ رہے ہوتے تھے تقریباً ایک ہی وقت میں اس میں اٹھنا جو ہے گھر میں میں تو اپنے گھر کی بات کر سکتا ہوں جو ہماری والدہ ہیں وہ اٹھ کے سہری کا انتظام کرنا پراٹھے شراٹھے بنانا اور اس طرح مختلف جو ناشتے کی چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرنا لیکن یہاں پر ایک علیحدہ ماحول ہے کیونکہ ہم مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ سارے لوگ رمضان نہیں مناتے شاید آپ کے اگر کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں تو تین چار اپارٹمنٹ ہوں گے جو مسلمان ہوتے ہیں تو ایک وہ ماحول بہرحال نہیں ہے تو آپ اس میں کیا تصور لوگوں نے سے کیا اس میں بات کی میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہاں پہ بیت الاسلام جو جماعت احمدیہ کا یہاں پہ ہیڈ کواٹر ہے یہاں پہ رمضان گزارنے کی توفیق ملی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر آپ دیکھیں یہاں بیت الاسلام مسجد کے ارد گرد نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ احمدی مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ماحول جو پاکستان میں ملتا ہے ہمیں وہ یہاں پہ اسی طرح ایک ماحول ہے کہ آپ پانچ وقت نماز ادا کر رہے ہیں ہر وقت مسجد کھلی ہوئی ہے اور رمضان میں تو خاص طور پر لوگ محنت کرتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے کہ وہ رمضان آتا تو اپنا کمرے ہمت کس لیتے اور اسی طرح آ, لوگوں میں بھی یہ چیز عمومی طور پر نظر آئی کہ خاص طور پر محنت کر کے رمضان کے روزے رکھے کیونکہ آ, ظاہر سی بات ہے کہ مغربی ممالک میں آ, یہ چیز چیلنجنگ ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو ہمت حوصلہ اور طاقت دیتا ہے کہ وہ آ, اس چیز سے گزرے اور بہرحال ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے جتنا پاک ماحول ہوگا اتنا آپ کو آ, روحانیت آ, روزے سے جو روحانیت حاصل ہوتی ہے اس کا آ, زیادہ لطف آتا ہے صادق صاحب آپ اس بارے میں آپ کیونکہ مس آگا میں تھے وہاں بھی ایک بڑا مرکز ہے ہمارا جی جی بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ, میں نے جو مصر ساگا میں دیکھا کہ جیسے ہی رمضان شروع ہونے کو تھا تو اس سے پہلے ہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک جوش تھا ایک ایکسائٹمنٹ تھی حالانکہ لمبے دن ہیں گرمیوں کے دن ہیں لوگوں کی جابس بھی ہوتی ہیں بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کئی مصروفیات ہیں لیکن پھر بھی ایک اکسائٹمنٹ لوگوں میں پائی جاتی تھی کہ رمضان ہم دوبارہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس میں شامل ہوں گے اس کے روزے رکھیں گے اپنی روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر جیسے ہی رمضان شروع ہوا میں نے ہی یہ بات دیکھنے میں بھی آئی کہ کس طرح لوگ مسجد میں باقاعدگی سے آتے رہے ہیں نمازوں میں شامل ہوتے رہے ہیں درس جو ہے وہ باقاعدہ ہر روز شام کو ہوتا تھا اس میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی اس کے بعد نماز اتراوی کا اہتمام ہوتا تھا اس میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی اسی طرح پھر آخری دس دن اعتکاف اس میں بھی بہت سے لوگ وہاں پر آئے اتکاف بیٹھے تو جہاں ہر کوئی اس معاشرے میں بار بار ہم یہی سنتے ہیں کہ مینو you know, کہ سارے بہت بزی ہیں بزی لائف سٹائل ہے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ جو ہیں وہ قربانی کرتے ہیں اپنے وقت کی قربانی کرتے ہیں اور مختلف عبادات میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جی سعد صاحب میں سمجھتا ہوں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں جی کے لیے ایک جو ہے رمضان کا مہینہ جو ہے مقرر فرمایا ہوا ہے اور حدیث میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام باتیں بندے کی جو ہیں وہ شاید اس کے اپنے لیے ہیں اس طرح کے الفاظ ہیں لیکن جی. روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے جی بلکل. اور اس کا بھی میں ہی دیتا ہوں یا میں خود ہوں تو نظر آتا ہے کہ وہی لوگ ہیں ماحول تو وہ جون جولائی کے مہینے تو ہر سال ہی آتے ہیں جی. تو ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں برکت آ جاتی ہے کہ لوگ بھی وہی ماحول بھی وہی جابنگ کی ٹائمنگ بھی وہی سب کچھ وہی جی. لیکن رمضان شروع ہوتا ہے اور لوگ مسجد میں نہیں چھو ہیں تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں رمضان کی برکت ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں جو ہے جہاں پر ہم عبادتوں میں تیز ہوتے ہیں وہاں پہ نوافل کی طرف بھی ایک جو ہے وہ خاص توجہ ہوتی ہے احباب جو ہیں وہ تراویوں میں شامل ہوتے ہیں تراوی کا خاص انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہیں اس میں بڑے شوق سے جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں اور یعنی کہ جو عبادت یا تلاوت بہت زیادہ نہیں جانتے وہ حفاظ کی تلاوت سنتے ہیں اس میں انتظام کرتے ہیں تو جماعت احمدیہ بھی جہاں پر بھی ہمارے مختلف مراکز قائم ہیں وہاں پر کوشش کر کر ہمارے حفاظ جو ہیں وہ جو ہے وہ, جو ہے وہ جاتے ہیں تو اس طرح جو ہے کم از کم برامپٹن میں ہی ہمارے پانچ چھ تھے جن میں یہ اس طرح کا انتظام ہوا تو امتیاز صاحب اب جو ہے ہم کسی کالر کو ساتھ لے رہے ہیں جی uh... ہم نے آم, آپ نے ذکر کیا کہ مختلف پولیٹیشینس کو آ, موقع بھی ملا ہمیں پیغام پہنچانے کا تو میرے ایک بہت ہی پیارے دوست بھائی آ, فہیم عفان صاحب آٹو سے شامل ہیں ہمارے آ, ساتھ پروگرام میں تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ ہمیں اس پروگرام کی تفصیلات کے بارے میں آگاہ کریں کہ کس طرح ہمیں آ, جو کینیڈا کا کیپٹل ہے آ, وہاں پہ رہ کر آ, مختلف ایم uh, پیز کو منسٹرز کو اور uh, مختلف جو امبیسڈرز ہیں ان کو کس طرح اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق ملی اور کس طرح اسلام کے uh, حقیقی جو امیج ہے حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق ملی تو فہیم عفان صاحب السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت میں عید مبارک مبارک آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو بھی جزاک مللاش، جزاک مللاش، شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آٹو میں پروگرام ہوا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات ہمارے سامع کی خدمت میں پیش کر دیں جی جزاک اللہ مجھے شامل کرنے کا اس پروگرام میں آٹوا میں الحمدللہ ہم نے جون تیرہ کو پارلیمنٹ ہل میں اسی کمرے میں جس میں حضور تشریف لائے پارلیمنٹ سے خطاب کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا تھا جس میں الحمدللہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے علاوہ کچھ ایم پیز اور کچھ ادر دوسرے کمیونٹی لیڈرز بھی شامل تھے الحمدللہ للہ ایک سو دس مہمان ایک سو دس سے ایک سو بیس مہمان شامل تھے اپنے اہم بھی مہمانوں کے علاوہ تو اس کی اس میں جو ہم نے پروگرام تقریباً ساڑھے سات بجے شروع کیا تھا تلاوت اے قرآن کریم سے اور اس کے بعد جو ہماری پارلیمنٹری فرینڈس ایسوسیشن کی چیئرپرسن ہے جو ڈی انہوں نے ویلکم کیا تھا سب مہمانوں کو اس کے بعد پھر دو پریزنٹیشن تھیں ایک مربی فرحان اقبال صاحب کی جنہوں نے آ, رمضان اور اس کی اہمیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا اور اس کے بعد فرینچ میں ایک پریزنٹیشن تھی رم, آ, آ, روزے اور دوسرے مذاہب کے ساتھ ان کا کیا ہے تا, آ. آ, تو اس کے متعلق جو ہے وہ مربی نبیل مرزا صاحب کی پریزنٹیشن تھی الحمدللہ دونوں پریزنٹیشن بہت پسند کی گئی تھی اور اس میں جو خاص طور پر رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا تھا اس کے بعد میں کافی کچھ لوگوں نے بعد میں پوچھے تھے ما شاء جو محمام تھے ہمارے ساتھ شامل اس میں تقریباً چھ ایم پیز آئے تھے اور پھر مختلف مذاہب کے لوگوں میں سے ایک دو شیعہ امام تھے شیعہ مسلک تھے ایک لوکل اور ایک انٹرنیشنل اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو فریڈم اف ریلیجس انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ قائم کیا کارڈس نے کرسچنز کرسچنس کی ہیلپ کے حل ساتھ کے اس کے ڈائریکٹر اینڈریو بینٹ تھے جنہوں نے uh, رمضان کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے بھی تھوڑا سا بیان کیا تھا آخر میں اپنے ریمارکس میں اور بتایا تھا کہ ان, uh, میں روزوں کی کیا اہمیت ہے اور وہ روزے طرح سے وہ اس میں رکھے جاتے ہیں وہ لوگ رکھتے ہیں تو الحمد للہ ان ساری تفصیلات کی سا, لوگوں کی وجہ سے پروگرام ماشاء اللہ بڑا پسند کیا گیا تھا آخر میں پھر وہیں پہ نماز بھی ادا کی گئی تھی اور آ, آ, اس کے بعد آ, آ, جو ہے وہ ڈنر پیش کیا گیا تھا تو ان میں جو السلام علیکم عرفان صاحب ان میں جو کیا کہتے ہیں آئے ہوئے تھے. ان کے سوالات کس قسم کے تھے یعنی کیا سال پرانی روزے رکھ کے آپ لوگوں کا کیا فائدہ, کیا فائدہ ہوتا ہے اس طرح کے بھی کوئی سوال تھے یا ویسے جنرل کیری والے سوال تھے جن, کچھ جو ہمارے جو کافی سارے جو گیسٹ آئے تھے وہ ہم نے لوکل ایم جی او سے آئے تو ان میں جو ہے وہ تھا خاص طور پہ یہ پریزنٹیشن کے روزے جو تھے ہیں دوسرے مذاہب میں بھی رکھے جاتے ہیں ان میں بھی یہ ہے روزوں کا جو ہے تو تو جو اس کے پایا بارے جاتا میں تصور جو پایا جاتا ہے اس کے بارے میں جو تھا کافی دلچسپ پرسنل لیول پہ بعد میں سوال کچھ لوگوں نے مربیان سے کیے تھے کیونکہ کافی جو یگسٹرس تھے ان کو نہیں پتا تھا اس چیز کا علم نہیں تھا تو ان کے لیے ایک یہ اسی وجہ سے پریزنٹیشن جو ہوتی تھی دونوں وہ کافی پسند کی گئی تھیں اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی تھا کہ ستارہ اٹھارہ گھنٹے ایک بغیر کھائے پیے صبح سے شام تک کیونکہ ایک گریک میں مانتے ہیں اور ایک کرسچن میں مانتے ہیں ان دونوں میں روزوں کا تصور ہے ان دونوں کے مذاہب میں لیکن وہی ایک کہ گریک میں جو سا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے چالیس گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا چالیس روز تک کچھ نہیں کھانا لیکن اپنی جو ہے پسندیدہ چیزیں چھوڑنی ہے مسئلہ اگر آپ تیل کھاتے تیل میں کوئی چیز پکا کے کھاتے ہیں وہ بھی کھائے پیے گزارا کرنا اس کا نہیں تھا علم میں کافی ہاتھ سے دلچسپ پروگرام الحمد جی تو آپ کے میں دیکھ رہا تھا یہ آپ کے ساتھ جگمیت سنگھ سا کھڑے के جو پارٹی لیڈر ہیں تو کے کے تھے اس بارے میں جگمیت صاحب ہمارے نیچے آئے لیکن اسی پروگرام کے اندر ہم نے ان کو مسجد میں بلایا تھا تو وہ بیت النسی مسجد جو کہ ہماری کمبرلینڈ لینڈ میں ہے اس میں آئے تھے اور الحمدللہ انہوں نے بھی جو سہ ہے وہ پہلے درس قرآن مزید سنا اس کے بعد پھر افطاری میں شامل ہوئے سب کے ساتھ خیالات شکریہ بہت بہت عفان صاحب ہم ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر اور ہمیں اور ہمارے سامعین کو آٹو میں جو جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ اکفر سے رمضان کے مبارک مہینے میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو مختلف سیاست دانوں کو اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کیا ہے تو جزاکم اللہ شکریہ بہت بہت جزاک اللہ شکریہ آپ مجھے اس میں شامل کرنے کا جزاکم اللہ فان صاحب تو مار. دوستو ابھی تک سامین ہم جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں فیسٹ ود مسلم کے حوالے سے کچھ ہم نے اپنی مسائل کی جو ہے ان کا ذکر کیا کہ رمضان میں کس طرح اسلام کا پیغام اور اسلامی تعلیمات کا جو پہلو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا کس طرح جو ہے لوگوں کو اسلام سے متعارف کرایا اس ساتھ ساتھ میں فون نمبر اب دہرا دیتا ہوں جن دوستوں کے سوالات ہوں اس حوالے سے وہ ضرور ہمیں کال کر کے ہم سے رابطہ کریں اور اپنے سوال پوچھیں ہمارا فون نمبر 4164106522 اور ٹول فری نمبر 1855 فور اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے کیو میننگ کوشچن اینڈ آنسر ایٹ تو ان تین ذرائع سے دو فون نمبر اور ای میل کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سوال ہوں ضرور ہم سے جو ہے وہ سوال کریں تو انتیاز صاحب ابھی ہم نے جو ہے وہ آٹوا uh, uh, کے حوالے سے بات کی جی. تو اب جو ہے ہم uh, صادق صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ بھائی جس طرح ہم نے آٹوا میں جو ہمارا پروگرام ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے ابھی سنا اسی طرح ملٹن میں بھی ایک نہایت ہی دلچسپ پروگرام اس حوالے سے منعقد کیا گیا تھا تو ہمارے جو مبلغ ہیں سلسلہ ملٹن میں خدمات بجال آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ جو ملٹن میں پروگرام ہوا وہ کیسا رہا اور کن کتنے لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی اور ان لوگوں کے کیا تاثرات تھے تو مکرم اسفن سلیمان صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ملٹن میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا اس کے بارے میں سامین کو کچھ بتائیں جی السلام علیکم साथ, سلیمان صاحب کیا حال آپ کا ہے آپ کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ آپ کی تو آواز جانی پہچانی ہے ریڈیا انڈیا کے لیے جی جی بہت شکریہ آپ کا ملٹن میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ایک جو افطار کے حوالے سے پروگرام کرنے کی اسادت ملی ہے ملٹن میں پیراماؤنٹ ریسٹورنٹ میں ہم نے یہ پروگرام کیا اور جس میں افطار کے قریب ایک گھنٹہ پہلے ہم نے مختلف لوگوں کو وہاں پہ مدعو کیا اصل مقصد تو بہرحال ہمارا یہی یہ ہوتا ہے اور یہی یہ تھا اور اس مقصد میں ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ اسلام کا جو پیغام ہے اور جماعت احمدیہ کا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائے اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے لوگ ہیں ہماری جماعت کے ان کے جو اپنے کانٹیکٹس ہیں پڑوسیوں میں ہیں مختلف کام پہ جابز پہ جو ان کے کانٹیکٹس ہیں ان کو مہمانوں کو لائیں اور اس میں خدا تعالیٰ کے فرض سے سو سے زائد افراد نے شرکت کی ہے الحمد للہ اور سو سے سائز افراد وہ ہیں جو غیر مسلمان یا ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں بہن بھائی ہیں انہوں نے اس میں اس میں شامل ہوئے ہیں میں خود بھی وہاں موجود تھا اور الحمدللہ وہاں پہ ہمیں ہم نے رمضان کے حوالے سے جو تعارف ہے رمضان کا روزہ کس طرح رکھتے ہیں پوری اس کی تفصیل اسلام کا اور جماعت کا تعارف اس میں بیان ہوا اور اس کے بعد سوال جواب بھی ہوئے اوپن ڈسکشن تھی سوال جواب چند ہوئے اور الحمدللہ بہت اچھا پروگرام تھا اور بڑا لوگوں نے سراہا اس کو بعد میں اور مختلف لوگوں سے میں خود ایک ایک ٹیبل پہ جا کے سب کا شکریہ ادا رہا اور ملا اور مصدر لوگوں مصدر بہت, مصدر بہت بہت خوش تھے اور, اور انہوں نے کہا وہ بڑا اس پروگرام کو سراہا ہے اور ادھر نہ صرف عام لوگ بلکہ ملٹن کا میئر بھی تھا اور اس کے علاوہ دوسرے جو سیاسی نمائندے تھے وہ بھی تھے اور پولیس کی طرف سے بھی نمائندے تھے تو الحمدللہ للہ جیسا کہ میں نے کہا سو سے زائد افراد تھے جو مختلف مذاہب مختلف قوموں سے تعلق رکھتے تھے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور الحمدللہ ایک اور اچھے پروگرام کے ساتھ ہمیں جو جماعت اور اسلام کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کی مہمانوں کو کیا بتایا اس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم نے رمضان کے حوالے سے پہلے تو تعارف پیش کیا دوسرا پھر اصل جو اسلام کی تعلیم ہے روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے دیکھیں روزہ بھی ہم یہ سکھاتا ہے کہ انسان صبر کرے اور ایک روزے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے دوسرے بہن بھائی دوسرے ممالک میں یہاں بھی جو جن کو دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ان کا بھی جو درد ہے وہ بھی محسوس کریں یہی وجہ ہے کہ آن سلم بھی رمضان میں جو ہے وہ جو مالی قربانی بہت زیادہ کرتے تھے پیغام یہ ہے کہ جو دوسرے غرباء لوگ ہیں بہن بھائی ہیں ہمارے جن کو روٹی نصیب نہیں ہوتی دو وقت کی ان کی بھی مدد کی جائے جو کہ اسلام کی اصل تعلیم ہے اس حوالے سے میں نے اپنے بیان کی اور ان کو یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت ساری دنیا میں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ ساری دنیا میں مختلف طریقوں سے جماعت مدد کرتی ہے انسانوں کی لوگوں کی اور اس کے علاوہ جو ہمارے چیریٹیبل مختلف ہیں اس میں بھی مدد کرتی ہے ہاسپٹلز ہیں ہمارے تو اس حوالے سے جماعت کا جو تعارف تھا وہ اس میں آ جاتا ہے صاحب پھر رمضان کے اندر اس کے علاوہ آپ کی کیا یعنی کہ مصروفیات رہیں اپنے جماعت کے حوالے سے جو ہے اس میں لوگوں میں آپ کو کیا نظر ہے کیونکہ ملٹن کی جماعت جو ہے جہاں تک خاکصاہ کا علم ہے یہ کہ ایک چھوٹی جماعت ہے بہت زیادہ تجنید نہیں ہے اور تو اس جماعت کے اندر جب یہاں پہ ایک چھوٹا ہوتا ہے خاکثہ نے یہ نوٹس کیا ہے کہ وہ زیادہ کوہیجن ہوتا ہے زیادہ جو ہے ٹوگیدرنیس ہوتی ہے جی تو جی کیا جی آپ کو بھی یہی نظر آیا اور نمازوں کی طرف رجحان جی درسوں جی اگر سوالے سے اگر آپ بات کریں جی جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی وقت میں جو ملٹن کی جماعت تھی وہ چھوٹی ہوا کرتی تھی لیکن آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے ملٹن کی دو جماعتیں ہیں کیونکہ جب جماعت بڑی ہوئی ہے تو ملٹن ایسٹ اور ویسٹ ان کو دو جماعتوں میں سپلٹ کر دیا گیا ہے تقریبا پانچ سو کے قریب وہاں کے افراد ہیں جو کہ وہاں پہ فیملی جو ہیں وہ رہتی پانچ سو سے زائد ہیں میں ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں اور اس میں یہ ہے کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے رمضان کے حوالے سے ہر روز وہاں پہ لوگ جو کہ رمضان ویسے بھی رات کو سونے کا وقت بھی کم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جو قربانی ہے فجر پہ اور اس کے بعد شام کو ہر روز پونے گھنٹے گھنٹے کا درس ہوتا ہے وہاں پہ آتے رہے ہیں درس ہم براڈ بھی کرتے تھے جو کام سے آ رہے ہیں وہ سن سکتے ہیں نمازوں میں شامل ہوتے تھے پھر اس کے بعد تراویاں ہوتی ہیں اور تراویاں پڑھ کے پھر لوگ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ہے روزمرہ کی جو مسجد میں جو وہاں پہ گیدرنگ ہو جاتی ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں Uh, اس کے علاوہ دو مین ایونٹ ہم نے کیے ہیں جماعتی طور پر میں بات کر رہا ہوں جس میں دونوں جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے आशार. وہ ایک اور جگہ پہ ہم نے جگہ رینٹ کر کے وہاں پہ ہم کٹھے ہوئے اور وہاں پہ تقریباً تعداد ساڑھے تین سو چار سو کے قریب لوگ تھے uh, وہاں پہ ہم دو ایونٹ اس طرح ہوئے ہیں جس میں ایک درس تھا uh, نماز اثر پھر درس پھر وہاں پہ تراوی کھانا بھی کیا تو ان ترافیہ پڑھ کے پھر لوگ گئے اور اس میں خدا تعالیٰ کینیڈا بھی ایک پروگرام میں شامل ہوئے اور ایک تو الحمدللہ اس کے علاوہ یہ دو گئے اور ویسے جو روز مرہ کا درس ہے وہ روز چلتا رہا ہے ہر روز درس حدیث کا کہہ رہے ہیں درس درس قرآن رمضان میں درس القرآن شام کو ہوتا تھا اور صبح درس الحدیث ہوتا تھا فجر کے بعد ماشاء اللہ جزاک اللہ صاحب اللہ تعالیٰ بلدی. آپ کی کوششوں میں برکت ڈالے ان کو قبول فرمائے آپ کی خدمات شکریہ بہت شکریہ جزاکم اللہ جزاک اللہ تعالیٰ آسن الجاک تو سامعین آپ نے یہ اب اسفن سلیمان صاحب سے سنا کہ کس طرح ملٹن میں بھی رمضان کو بھرپور طریقے سے منایا گیا اور کس طرح جو ہے احمد جماعت میں شامل مسلمانوں نے جو ہے اپنے شب و روز گزارے خ تعالیٰ کے ذکر میں خواہ کی یاد میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک جو مقصد ہوتا ہے وہ امتیاز صاحب انفاق فی صبی اللہ بھی ہوتا ہے جی ہم احادیث میں پڑھتے ہیں اور قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ مالی قربانی میں بھی جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور خاص طور پر مساکین اور جو غرباء ہیں طبقہ ہے غریب طبقہ ہے ان کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں اسی حوالے سے جو ہے وہ صدقات الفطر وغیرہ بھی ہوتے ہیں جی لوگ کو ادا کرنا چاہیے تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں ہم کس طرح جو ہے یہ کام سر انجام دیتے ہیں جی بالکل اصل میں رمضان کا تعلق انفاق فیصب اللہ سے بہت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی ایسے اس طرح ہو جاتی کہ جس طرح تیز ہوا جس میں بارش ہو اس طرح ہو جاتی اس سے مثال دی گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ آ حضور صلی اللہ علیہ وََ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس فرنٹ پہ بھی کام کر رہی ہے اور جتنا بھی انفاق فی سبی اللہ یا صدقات وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ انسانیت کی خدمت بجا بجا لا رہے ہیں اس سے خدمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو اس ضمن میں ہیومینٹی فرسٹ جو جس کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور بہت سارے فلاحی کام کرتی ہے نہ صرف کینیڈا میں بلکہ پوری دنیا میں افریقہ میں ساؤتھ امریکہ میں اور بھی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر ہو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ یا فرس کے ذریعے سے خدمت بچا جاتی ہے تو رمضان کا جیسے ذکر کیا گیا اس کا خاص تعلق ہے انفاق فی سبیل اللہ سے خرچ کرنے سے اور ان لوگوں کی ضروریات پوری کرنے سے جو غریب ہیں مساکین ہیں تو اس ضمن میں میں نے ہمارے جو محمد ڈاکٹر اسلم داؤد صاحب ہیں ان کو پروگرام میں مدعو کیا ہے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ کی, کی کیا مسائی رہتی؟ رمضان میں جو مبارک رمضان مبارک مبارک جی ڈاکٹر جی. صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب پہلے تو عید مبارک آپ کی خدمت میں اللہ آپ سب کو بہت, بہت بہت عید مبارک ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ رمضان میں ہیومینٹی فرسٹ نے جو ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کیا مسائی کر, کرنے کی توفیق پائی جی ضرور اللہ تعالیٰ کے سرل سے رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا تو اس میں تمام مسلمانوں میں ایک عبادت کا جذبہ بھرپور طریقے سے ہو جا کر دوبارہ ہو جاتا ہے اور جس میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور قرآن کریم کی جو ہدایت کی روشنی میں وہ خدا تعالیٰ کے بندوں پر بھی خرچ کرنا شروع کرتے ہیں اور صدقات اور خیرات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگتے ہیں جی. اس موقع کی مناسبت سے فرس نے دو ریزنگ کا انتظام کیا تھا تاکہ لوگوں کو اس طرح زیادہ ترغیب بھی دی جا سکے اور دی جا سکے اور ان کو موقع بھی دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کار خیر میں حصہ لے سکیں اس نتیجے میں جو ہمارے پاس آہ آہ لوگوں نے احتیاط دیے ہیں ہیومینیٹیرین کاموں کے لیے ٹی فٹ کو بہت ساری خدمات کرنے کا توفیق ملی ہے اور وہ توفیق جو ہے وہ صرف رمضان تک ہی محدود نہیں بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کچھ عرصے تک جاری رہے گی انشاءاللہ. اس سے پورا سال بھی جاری رہے لیکن میں اس وقت آپ کو مختصراً صرف چند ایک کام جو ہم نے دوران اس بابرکت مہینے کے دوران مکمل کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو ہم نے یہاں پر جو فوڈ بینک ہے ہمارا جی ٹی اے کے اندر کیونکہ سب سے قریب میں جو ہمارے آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے کھانے کی احتیاط دینے کے لیے کھانے کے لیے لوگوں کے کھانے کے لیے احتیاط دیا ہے بہت سے لوگوں نے محفیہ بھی دیا ہے جس کا مقصد تھا کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اور فوڈ بینک سے زیادہ مناسب کوئی ادارہ نہیں ہوتا جو کھانا دے سکتا ہے تو نے اس دوران میں بہت ساری فیملیز کو پورے مہینے کی گروسریز دی ہے ان کو کھانے کا انتظام کیا ہے بعض لوگوں کو فریش کھانے کا انتظام دیا پکاوا کھانا دیا ہے اور اکثریت کو پیرشیبل اور نان پیرشیبل آئیٹم دونوں پورا مہینے دیا ہے اس مہینے ہماری سروگ سینکڑوں کی تعداد میں آآ ہم آآ لوگوں کی امداد کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ جو اسی مہینے میں بہت سارے یہاں پہ نیو کمر آئے ہیں ریفیوجیز آئے ہیں आ, دوسرے کھانے کے علاوہ بھی مدد کی ہے گھر میں سامان کے لیے کپڑے بس کے ٹکٹ وغیرہ اور دوائیاں اور دوسرے اخراجات جو ہیں ان کی ہم نے مدد کی ہے اس کے علاوہ کینیڈا سے باہر افریقہ کے ممالک میں ہم نے جو غریب لوگ ہیں ان کو ان میں کھانے کی تقسیم سے انتظام کیا ہے لوگوں کو رمضان کا تحفہ دیا ہے بلکہ کینیڈا میں بھی ہم نے غریب فیملیز جو تھیں ان کو رمضان کا ایک پیکج دیا جس میں کھانے پینے کے سامان وغیرہ تھے اور ان کی اس طرح مدد کی ہے اسی طرح کینیا میں اور صومالیہ میں پانی کی بڑی قلت ہے ابھی تک چل رہی ہے وہاں پہ جو ڈراؤٹ آیا تھا تو وہاں پر ہم نے کھانا اور پانی تقسیم کروایا ہے ایسے ریموٹ علاقے میں جہاں جانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں ہمارے لوکل پارٹنر سے ان کے ذریعے ہم نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اسی طرح رمضان میں ہمیں اللہ تعالی نے توفیق کی ہے کہ ہم نے کافی سارے کنویں کا انتظام کیا ہے یعنی کنویں اور یہ ہینڈ پمپس لگوائے ہیں افریقہ میں بھی اور پاکستان میں پاکستان میں اس وقت تک اٹھارہ پہ کام ہو رہا ہے اور مزید جو ہیں ان پہ اگلے چند مہینے اور اگلے بلکہ سال تک کام ہوتا رہے گا جہاں پہ پانی پانی ایسے علاقوں میں جہاں پہ بالکل پانی کی قلت ہے وہ پانی کا انتظام کیا جائے تو افریقہ میں بھی ہم نے پانی کے کنویں کا چڈ کیمرون میں زیادہ اس کے علاوہ نائجیریا اور کانگو میں بھی ہم نے اس کا انتظام کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ہمیں توفیق ملی ہے ہمارے دو آہ مخیل آہ دو احباب نے جو ہیمٹی فرض کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا کہ ہم طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں کڈنی ڈائلس مشین لگائیں وہ لوگ جن کو گردے کی بیماری ہو جائے جن کا گردہ کام کرنا بند کر دے اس کے لیے ہمارے ہم نے تحریک کی تھی کہ وہاں پہ پہلے بھی ہم ڈائلسس مشین دیتے رہے ہیں طاہر انسٹیٹیوٹ کو تو وہ وہاں پہ مزید ضرورت تھی تو ہم نے یہ تحریک کی تو اس تحریک کے نتیجے میں دو لوگوں نے فوری طور پہ ہمیں ڈونیشن دیا کہ اس سے ہم وہاں پہ ڈائلسس مشین لگوا سکیں وہ ہم نے پیسے تاکہ وہ مشین وہاں لگ جائے تو اس سے کافی ساری جانیں بچتی ہیں اور اگر یہ نہ ہو مشین اور ہماری طرف سے نہ جائے تو جو بہت سارے لوگ جو مفت جن کا علاج کیا جاتا ہے وہ اس فائدے اس علاج سے محروم رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم نے کینیڈا میں ہی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کا انتظام کیا تھا جس میں ان کے لیے اور دوسری چیزیں ہیں ایسے فیملیز جن کے ہاں بچے تھے ان کو ہم نے یہ خاص طور سے صوفہ بھجوایا اس کے باوجود ہمارے پاس جو رمضان میں لوگوں نے احتیاط دیے ہیں اور جو ہمارے پاس مختلف مد میں لیے ہیں اس سے باقی چیزوں میں بھی کام ہو رہا ہے مثلاً رمضان کے مہینے میں ہم نے تقریباً دو سو سے زیادہ آئی پیشنٹس دیکھے ہیں اور ان کی سرجری کے لیے ان کو انتخاب کیا چالیس کے قریب لوگوں کا اور ان میں سے کچھ سرجریز ہو گئی ہیں اور ابھی مزید ہوتی رہیں گی اس کے اس کے علاوہ اور تقریباً ہمیں کئی سو آئی سرجریز کی سپانسرشپ رمضان کے مہینے میں ملی تھی جو اگلے چند مہینوں تک چلتا ہم تقریباً چالیس سے پچاس سرجری ہر مہینے کرتے ہیں تو اگلے چند مہینوں تک اس سرجری کا انتظام ہوتا رہے گا وہاں پہ افریقہ میں ان شاء اللہ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے ہمیں اسکول کی تعمیر یا رینوویشن کے لیے بھی پیسے دیے ہیں آ, اس پہ ابتدائی کام ہوا ہے لیکن آ, جو اصل کنسٹرکشن کا کام ہے اگلے چند ماہ میں وہ بھی شروع ہونے والا ہے تو یہ چند ایک موٹے موٹے کام تھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں توفیق دی کرنے کی اور ان میں سے اکثر کام ہم نے مکمل کر لیا ہے اور کچھ بڑے بڑے کام ہیں جن کی ابتدا تو ہو چکی ہے لیکن ان کو مکمل ہونے میں کچھ عرصہ لگے گا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی میں بہت برکت ڈالے میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرسٹ بہت سارے مختلف فرنٹس پہ کام کر رہی ہے اور انسانیت کی خدمت بجالا رہی ہے تو کبھی آپ کو پیسے کی قلت تو نہیں محسوس ہوئی دیکھیں ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کریں اور ہمیں اللہ تعالی توفیق دے کے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں تو اس میں میں آپ کو دو باتیں دو پہلو بتانا چاہتا ہوں جی. ایک تو ہمیں جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے کبھی یہ نہیں ہوا ہے کہ وہ کام رکا ہے پیسے کی قلت ہمیں محسوس ہوئی ہے تنگی میں محسوس ہوئی ہے لیکن غائبانہ طور پہ انتظام ہو جاتا ہے اور ان کی امداد ہو جاتی ہے مثلا جس وقت یہ ڈائلسس مشین ہمیں پاکستان سے ڈاکٹر جنرل موئی صاحب نے کہا کہ ہمیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے جی. ہمارے پاس اس مد میں پیسے نہیں تھے اور اب ہم صرف ہمارے پاس وہی پیسے ہوتے ہیں جو ایک ڈونیشن دینے والا جس مرد میں دیتا ہے کوئیں کے لیے پیسے دیتا ہیں تو ہمارے پاس کوئیں کے پیسے ہیں ان کنویں کے پیسے سے ہم ڈائلیسس مشین نہیں لے سکتے جی. تو انہوں نے ایک بڑی رقم ہمیں کہا کہ ضرورت ہے کہ ڈائلیسس مشین لینے کے لیے اور میں نے اللہ تعالیٰ پہ توقع کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہم ضرور کر دیں گے اور ہماری بہت بڑی خواہش تھی کہ یہ کام ہم رمضان کے مہینے میں کر دیں اور جس وقت ہم نے تحریک کی تو ہمیں بغیر کسی ایفرٹ کے صرف ایک ہم نے ایک ای میل بھیجا دو لوگوں نے کہا کہ ایک مشین ہماری طرف سے دوسری نے کہا ہماری مشین ہماری طرف سے لے لیں اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ ہم آج ہی پیسے دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ کام ہمارا ہو جائے اور وہ, وہ کمی پوری ہو گئی اسی طرح ہم نے تقریباً تیس ریفیوجی تیس ریفیوجیز کو پچھلے مہینے میں سوری تیس پچپن تیس تو پر, پچھلے ہفتے کے قریب آئے تھے رمضان ایک سے دو, چند دن پہلے اور اس سے پہلے کچھ آئے تھے تو پچپن کے قریب ریفیوجیز آئے ہیں جن کے لیے سارے انتظامات کرنے اور ان کی اورینٹیشن کرنا اور ساری چیزوں کا کرنا اور ہمیں پریشانی تھی کہ کیسے ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو جتنی ہمیں اللہ جب ضرورت پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری توفیق بھی بڑھا دی اور انتظام بھی کر دیا اس کے باوجود ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں مثلا ہم اور زیادہ ریفیوجیز کو لانا چاہتے ہیں تو آ, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں زیادہ ڈونیشن ملے گی تو ہم زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح کانگو میں ایک میڈیکل سینٹر بننا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ پیسے رمضان میں آئے تھے اور مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے اس کا کام شروع ہوتا جائے اگر لوگ ہمیں دیتے جائیں گے تو تنگی جب بھی محسوس ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کھول دیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی کھولتا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ اگر ہمارے کسی سامعے نے ہمارٹی فرش کی طرف ڈونیٹ کرنا ہو اور جس طرح ہمارٹی فرس کے کچھ کام ہیں ان میں شامل ہونا ہو تو, تو وہ کس طرح شامل ہو سکتے ہیں جی بہت آسان ہے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کار خیر میں حصہ لینے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے کمپیوٹر سے اپنے ٹیلی فون سے ڈونیشن uh, دے سکتے ہیں کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں وہ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ تو ان کے لیے ہم نے پرسنل لاگ ان بنا دیا جس سے وہ لاگ ان کر کے ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں اپنی رسیدیں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں ٹیکس رسید پرنٹ کر سکتے ہیں اینویل سٹیٹمنٹ پرنٹ کر سکتے ہیں پلجز کر سکتے ہیں وہ سارا خود مینیج کر سکتے ہیں لاگ ان کلک کریں اور اس میں کر لیں اور اس کا بہت آسان ویب سائٹ ہے ہیومینٹی ایسے ہے جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے وہ ہمیں فون کر سکتے ہیں فور نمبر اور ہم یا تو فون پہ ان سے پوچھ لیں گے کہ وہ کیا مدد کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس علاقے میں جو ہمارا نمائندہ ہے ان کو ان سے بھیج کے ملنے کے لیے کہہ دیں گے اور وہ اس طرح مدد کر لیں گے یہ تو ہو گئی ڈونیشن کی بات نہیں جو لوگ ڈونیشن دے کر کے مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بہت آسان سہولت ہم نے کیا ہو رہا ہے کہ وہ گھر بیٹھے فون سے یا انٹرنیٹ سے اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ Uh, اس میں ڈونیشن کے علاوہ آپ آ کے ان کاموں میں خود شامل ہوں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کریں اور یہ ایک ایسی آم, آپ کو ایک ایڈکشن لگ جائے گی کہ ایک دفعہ آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ رکیں گے نہیں جو اطمینان اور سکون جو ہے نا آم, آ, انسان کو آم, کسی دوسرے کو مدد کرنے سے ملتا ہے اس کا وہی احساس کر سکتا ہے جو اس کام کو کر لیے اللہ uh, تعالیٰ uh, نے انسان دل, uh, دل میں تو اس کو ایک سکون ادا دل میں آپ کی جو بھی ہیں, مثلا آپ کینیڈا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں فرنٹ لائن میں یعنی لوگوں کی ڈائریکٹ مدد کر کے یا بیک آفس میں پیچھے سے ایڈمنسٹریٹو کام کر کے پیپر ورک کر کے اکاؤنٹنگ فائنانس کر کے مدد کرنا چاہیں اس کے لیے ہم, آ, آ, آ, ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے آپ لوگوں کی جو اسکلڈ لوگ ہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ ڈاکٹرس انجینئر آئی ٹی کے لوگ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کام موجود ہے اور ایسے لوگ جو انٹرنیشنلی uh, ڈپلوائے ہو کر کے تھرڈ uh, کنٹریز میں افریقہ میں یا ڈیزاسٹر ایریا میں جا کے مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پوری ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کو کام سکھاتے بھی کیسے کرنا اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آئیں آپ کام ڈونیشن دے کر کے بھی یا خود کر کے بھی جی ڈاکٹر صاحب آ, رمضان سے جب کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک کیا تھا اس میں ہم نے دو پروگرام کے حوالے سے بات کی تھی, فرس کے آنے والے تھے ایک افطار ڈنر کا پروگرام تھا اور ایک وہ ٹیلیتھون والا پروگرام ہونا تھا जी, जी, اس حوالے سے اگر ہمارے کو آپ کچھ بتائیں جی ضرور اه, ہم نے آ, رمضان کے شروع میں کیا تھا تقریباً درمیان میں کیا تھا مئی 26 کو تو وہ حضور انور کی اجازت سے اور رہنمائی سے ساری دنیا میں اکٹھے ایک ہی دن ہم نے ٹیلی ٹیلیتھون کیا اور اس کا مقصد تھا کہ, آ, کہ اس ٹیلی ٹیلیتھون کے ذریعے لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ انسانیت کی خدمت میں شامل ہو سکیں اور اپنی پسند کے مطابق اپنی طبیعت کے مطابق یا جس کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ ہو کسی ایسے پروجیکٹ میں وہ ڈونیشن دیں اس, اس, اس میں خاص دعائیں شامل تھیں اور اللہ تعالی کے فضل سے کینیڈا نے پہلی دفعہ اتنی خطیر رقم ایک ٹیلی تھون میں چند گھنٹوں میں جمع کیا تھا وہ رقم تھی تقریباً آٹھ آٹھ کی پلیجز جو ہم نے جمع کی ہیں ان میں سے اکثر ہم نے وصول بھی کر ہیں اور وہ بھی رہے ہیں اور پوری دنیا میں تقریباً فور پوائنٹ ٹو ملین یو ایس ڈالر ہم نے جمع کیا تھا اس ٹیلی اور اس In, in, in, اس رقم سے ہم ڈیزاسٹرس کر رہے ہیں ہاسپیٹل ہینڈ پمپ لگوا رہے ہیں آئی ٹی سینٹر اور بہت سارے کام جو میں نے پہلے ذکر کیے میں وہ اس رقم سے ہوتی جا رہی ہے لیکن جب ہم نے اندازہ کیا تو پتا چلا کہ آ, جتنے پروجیکٹ آلریڈی پائپ لائن میں ہیں اس میں تو یہ پیسے چند مہینوں میں ختم ہو جائیں گے تو آ, یہ صرف ہمیں جب بھی کوئی چیز آ, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کو استطاعت دیتا ہے تو اللہ تعالی ہماری استطاعت بھی اور ہمیں ذمہ داریاں بھی اپنے کام کو بڑھاتے ہیں ملتی جاتی ہے تو یہ کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنے جلدی ہمارے اتنے پیسے ہوں گے لیکن اتنے ہی پروجیکٹ بھی ہمارے سامنے آ سامنے اور حضور انور کی طرف سے بھی ہمیں شادی ہاسپٹل کی تعمیر کریں اور ایک آئی ٹی سینٹر بنائے تو اس میں یہ سوال ہو جائے گا اسی طرح جو ہماری افطار ڈنر ہوا تھا یہ لوکل پروگرام تھا پیس ولیج اور وان کے جو ہمارے جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا انتظام کیا تھا اور اس میں بھی ہمیں تقریبا ہمارا میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں لیکن میرا اندازہ ہے کہ تقریبا فورٹی تھاؤزینڈ ڈالر کے قریب ہم نے ایک چھوٹے سے فنکشن میں جو ایک لوکل جماعتیں کیا تھا وہاں پہ یہ رقم جمع ہوئی تھی اور اس میں یہ رقم جو ہے یہ ہم اسپیشلی رمضان میں جو اسٹار ڈنر کرتے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ فوڈ بینک میں جو ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے اس اس پیسے سے کو ہم فنڈ کر سکیں ہم پورے مہینے کی گروسری جب دیتے ہیں تو اس میں ایک اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے اور ہم سینٹ فیملیز کو ہر مہینے سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ ہمارے اللہ تعالی کے فضل سے اس میں کام آتی ہے اور ہم لوکل فوڈ بینک کو اس اسٹارٹ ڈنر کے ذریعے چلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم جیسے پاکستان وغیرہ میں بھی اندازہ ہے کہ تھر کے علاقوں میں ہم وارٹر پمپ وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کا چناؤ ہم اس طرح تو نہیں کرتے کہ یہ اس گاؤں میں رہتے ہیں تو اس گاؤں میں لگا دیتے ہیں یہاں پہ نہیں رہتے تو یہاں پہ بھی نہیں لگاتے اس کا کیا آپ کا سسٹم ہے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے میں سننے والوں کے لیے ایک بات بتاؤں کہ اور یہ احمدیوں کے لیے بھی اور غیر احمدیوں کے لیے بھی جواب ہے کہ ہیومینٹی فسٹ کا قیام جو ہے نا پچھلے بیس بائیس سال پہلے کے قریب ہوا تھا اور ہم یہ ساری اس, اس کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایک ایک سپریٹ ادارے کو قائم کیا گیا تاکہ وہ انسانیت خدمت میں کر سکے کام وہ ایک الگ تفصیل ہے لیکن جب میں عرضی کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ تقریباً پچھلے پچہتر سالوں سے انسانیت کی خدمت کے کام کر رہی ہے نسر جہاں اسکیم کے ذریعے اور دوسرے ذریعے سے افریقہ میں ہسپتال اسکول اور یہ ساری بنا رہی ہے اور اب تک کرتی چلی آ رہی ہے اور اب زیادہ تر کام جو ہے وہ ہیومینٹی فرض کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے جہاں تک ایک طرف یہ یاد رکھیں کہ ہم کام پچھلے اتنے ہفتے سے کرتے آ رہے ہیں دوسری طرف جماعت احمدیہ اپنے احمدی ممبران کا بھی خیال رکھتی ہے اور اگر کسی احمدی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ نیو کمر ہو یا ریفیوجی ہو ایم دی اور اس کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو جماعت اس کا خیال رکھتی ہے جماعت کسی کو کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتی کبھی کسی کو گھر کے چھت کے بغیر نہیں رہنے دیتی اور ہمیشہ اپنے ممبرس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ پچھلے پچہتر سالوں سے تمام دنیا میں ایسے لوگ جو احمدی نہیں ہیں جو غیر احمدی ہیں غیر مسلم ہیں ان کی بھی مدد کرتی آ رہی ہے تو جماعت جو ہے یہ تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے ممبرز کا خیال رکھنا اپنے ممبرز کی خیال رکھنے کے لیے ایک نئی تنظیم کا ایک نئی ارگنائزیشن کا قیام بے معنی بات تھی یعنی آپ کہیں کہ احمدیوں دیوں کا خیال کرنے کے لیے ہیمینٹی فنڈ کا قیام کیا ہے تو اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے جماعت اہم دیا خود کفیل ہے اور اپنے لوگوں کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھتی اس کو کسی اور ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی جماعت اہم دیا نے اور مسی الراب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہیمینٹی فن کا قیام اس لیے رکھا تاکہ ایسے بے لوف لوگ جو اہم ہوں یا غیر ایم ہوں یا کسی مدد سے تعلق رکھتے ہوں وہ اپنی بے لوف خدمات خدمت کے جذبے کو لے کر کے تمام انسانیت کی خدمت کریں اور اس خدمت کو کرتے وقت اس بات کو نہ دیکھیں کہ کوئی شخص کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کی نسل کیا ہے اس کی نیشنلٹی کیا ہے تو جا کر کے صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک انسان ہے اور ایک تکلیف میں ہے اس کی مدد کی جائے تو اس لیے ہیومینٹی فرسٹ جہاں پر بھی کام کر رہی ہوتی ہے اس نے کبھی اس بات کا جائزہ نہیں لینا ہوتا کہ اس جو جن لوگوں کی مدد کر رہی ہے ان کا کس مذہب سے کیا وہ اہم ہیں کہ نہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں غیر مسلم ہیں یا کس رنگ سے ہیں کس نسل سے ہیں نیشنلٹی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ضرورت ہے وہاں جا کے مدد کرتی ہے یہی ہماری گائیڈنگ پرنسپلس ہے اور یہی ہماری ہدایت ہے اور جماعت احمدیہ پہلے بھی موجود تھی آج بھی موجود تھی کہ اگر اپنے ممبران کی مدد کی ضرورت ہوگی تو جماعت احمدیہ فوراً موجود ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس میں ہم کبھی بھی نہیں دیکھتے ہاں اگر ایک علاقے میں ہم گئے ہیں اور وہاں پر متاثرین ہیں اور ان متاثرین میں ایم ڈی ہیں تو ہم کبھی ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے ایم ڈی کی مدد نہیں کرنی ہم ایم ڈی کی بھی مدد کریں گے ہندو کی بھی مسلمان کی بھی سکھ کی بھی کرسچن کی بھی جو بھی لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر انسانیت کی خدمت میں جسمے میں ملاوٹ آ جائے وہ پھر انسانیت کی خدمت نہیں رہتی وہ کسی آ, ان, کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو جاتا ہے اور اس سے برکت اٹھ جاتی ہے جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور شارٹ نوٹس پر آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جزاکم اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ریڈی ہم دیا سے آپ کی خدمت میں آج کا پروگرام جاری ہے تقریباً پینتالیس منٹ ہم مزید اس فریکوینسی پہ آپ کے ساتھ ہوں گے ہنڈریڈ پر اس کے بعد جو ہمارا پروگرام دس سے بارہ بجے تک ہوگا وہ آپ 5.30 ایم پر سماج فرما سکتے ہیں اگر آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو ہمارا فون نمبر فور ون سکس اور ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو ہے اگر آپ فون کر کے سوال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں ای بھی بھیج سکتے ہیں کیو اے صاحب ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم اپنے بعض رمضان کے حوالے سے جو ہماری تبلیغ کی مسائی تھیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس میں مزید کوئی آپ بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی اس رمضان میں ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہمیں ونزر سے ایک جو چھوٹا ٹیلی ویژن ہے وہ مینلی اسپورٹس نیوز کو کور کرتا ہے انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمیں آ کے کچھ پروگرامز ریکارڈ کروا دیں دی ہمارے ساتھ تو انہوں نے رابطہ کیسے کیا وہ رابطہ اس طرح کیا کہ انہوں نے انہوں نے ہمارے جماعت کے کچھ ایونٹس اٹینڈ کیے پہلے اور جب انہوں نے ایونٹس اٹینڈ کیے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح یہ کمیونٹی انٹیگریٹڈ ہے اور کس طرح اوپن ہے اینڈ دیر اوپن ٹو ہیو ڈسکشنز اباؤٹ سم سیریس ٹاپکس کہ مختلف جو مضامین ہیں اسلام کے بارے میں جو مس ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ اوپن ہیں بات کرنے کے لیے اور جو جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے ساتھ دوستی ہوئی اور انہوں نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا تو میں اور صادق صاحب ہمارے دو اور دوست ہمیں ساتھ جانے کا موقع ملا تو صادق صاحب آپ بتائیں ہمیں اس کے پورے ٹرپ کے بارے میں اور جو رمضان کے حوالے سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق میری وہاں پہ جی جی بالکل اس سے پہلے کہ میں اس پروگرام کے بارے میں بات کروں میں اس حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت جو مختلف پروگرام کرتی ہے جس میں ہم غیر احمدی مسلمانوں کو یا غیر مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس میں شمولیت کرتے ہیں تو اس کے کئی فوائد ہیں اور اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے جو اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں ان کو جو ہم اسلام کی اصل تعلیم ہے جب پیش کرتے ہیں تو ان کو وہ بات پسند آتی ہے اور پھر اسی طرح اس حوالے سے اب یہ دیکھیں یہ جو ٹی وی پروگرام جو ہم نے وہاں پہ کیے اس کے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے خود جماعت سے رابطہ کیا کہ میں اپنے ٹی وی پروگرام میں اسلام کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے بھی ایک پروگرام جاری کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور آپ ہمیں جو مختلف مضامین ہیں آج کل جو مختلف سوالات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں یا اسلام کے بارے میں جو منفی تاثرات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے جی. مختلف موضوعات ہیں تو ان پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ اس پہ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے ہماری جو ونزر میں جماعت ہے ان سے رابطہ کیا اور ونزر جماعت نے پھر یہاں جو ہمارا ہیڈ کواٹر ہے میں سے رابطہ کیا کہ دو چار لوگوں کو وہاں پہ بھجوائیں تاکہ وہ مختلف موضوعات پر مختلف انٹرویوز جو ہیں وہ ریکارڈ کر سکیں تو ان میں مختلف موضوعات پر بات ہوئی لیکن اب چونکہ ہم رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے جو پہلے دو سیگمنٹ جو ہیں یا دو انٹرویو ریکارڈ کروائے وہ اسی حوالے سے تھے ایک میں ہم نے جو رمضان کا مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں مختلف قسم کی عبادات ہیں مسلمان کیا کرتے ہیں کس طرح روزہ رکھتے ہیں اس کی اس کے بارے میں قرآن میں کیا تعلیم ہے حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے وغیرہ وغیرہ تو رمضان کے بارے میں اس کی برکات اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے ایک ٹی وی پروگرام جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کیا جس میں ہم نے بتایا کہ یہ کانسیپٹ ہے رمضان کا مسلمانوں میں یا ہم روزے رکھتے ہیں تو ہم اس لیے رکھتے ہیں یا پھر ہم روزے رکھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے یہ برکات ہیں تو ایک تو ہمیں اس حوالے سے یہ پروگرام کرنے کا موقع ملا اسی طرح ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو فیسٹ ود اے مسلم فرینڈ والا کیمپین ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کرایا جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ کب سے ہم نے یہ کیمپین شروع کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینیڈا میں جماعت اہم دیا ہے جس کو ہر سال جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے ہم یہ کیمپین کا آغاز کرتے ہیں اور پھر مختلف شہروں میں بڑے شہروں میں مختلف لوگ جو ہیں وہ اس کیمپین میں شامل ہوتے ہیں بہت سے پالیٹیشینس جو ہیں وہ ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں اس سے بھی ان کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے پھر وہ اپنے جو بھی ان کے دائرے ہیں اس میں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے اسلام کا تعارف جو ہے اور اسلام کی اصل تعلیم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو تک پہنچتی ہے جیسے کوئی شخص آتا ہے وہ ہمارے ساتھ اس کیمپین میں شامل ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ واپس جائے گا تو وہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ان کیمپینس کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس طرح, جی. طرح میں نے اس پروگرام میں شمولیت کی اور یہ مجھے سیکھنے میں ملا یا یہ جو پہلے ہم مسلمانوں کے بارے میں سوچتے تھے یا یہ ہمارے تاثر تھے اس کے تو بالکل برعکس مجھے وہاں پہ دیکھنے کا موقع ملا ہے تو اس حوالے سے بھی ایک پروگرام ہم نے وہاں کیا کہ جو فیسٹ ود دا مسلم فرینڈ کیمپین ہے اس میں اب تک کتنے لوگوں نے شمولیت اختیار کی ہے جب سے اس کو ہم نے شروع کیا ہے کچھ سال ہو گئے ہیں اور کس طرح ہر سال جو ہے یہ کیمپین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یو نو اس کی آگاہی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کو Uh, مل رہی ہے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے جی اس کی میں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ دو ہزار چودہ اور پندرہ میں جب یہ اس وقت بھی ہم نے کیمپین کی تھی فیصدہ مسلم فیملی کے نام سے تھی شاید اس وقت اور فیصدہ مسلم فرینڈ اس طرح کر کے ہے بہرحال مقصد ایک ہی تھا اس میں ایک خاکثا جب سیسکرٹون میں تھا جی تو وہاں پر بھی ہمیں ریکویسٹ آئی تھی اور دو دو گھنٹے دور ایسی جگہوں سے آئی تھیں جہاں پہ کوئی مسلمان ہی شاید نہیں تھا تو لوگوں میں انٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے اور ہمیں ان موقعوں سے جو ہے وہ اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ان کے جو بعض تحفظات ہوتے ہیں بعض سوالات ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک ایسے ماحول میں پوچھ سکیں جو ان کے لیے کمفٹیبل ہو ان کے لیے آسان ہو جی ظاہر صاحب جب آپ ان دور علاقوں میں گئے ہیں تو ان کے لیے تو اسلام کا جو مین سورس ہے نالج کے لیے وہ یا سان ٹی وی ہے یا فاکس نیوز ہے میڈیا ہے جو ان کو جو وہ بتانا چاہتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے جن کا باعث ہے اسلام کے خلاف تو کس قسم کے سوالات لوگوں نے کیے اور اور ان سوالات سے کیا کس قسم کا امیج آپ کے سامنے آتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اصل میں تو امتیاز بھائی امتیاز صاحب جو یہاں پر طبقہ ہے اس کا تقریباً یہ ہے ان کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہے ان کی تعلیم اسلام کے جی. بارے میں ان کا علم جو ہے بالکل محدود سا ہے اور وہ اس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں جو وہ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں چاہے وہ بات آپ سسکٹون کی کریں یہاں پہ کچھ ہے کیونکہ ٹرانٹو جو ہے ایک ملٹی کلچرل شہر ہے یہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جی. تو ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتی رہتی ہے لیکن جب آپ تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں چھوٹے علاقوں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے مسلمان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی انٹریکشن اس طرح نہیں ہوتی. تو ان کو بنیادی طور پر بالکل بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو جب بھی آپ ان سے ملیں گے تو بنیادی طور پر آپ ان کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ اسلام ہے کیا اسلام کی تعلیمات ہیں کیا اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں تو اس حوالے سے یہ بات ہوتی ہے وہاں پر جب اسکول وغیرہ کی کلاسیں بھی وزٹ کرتے ہیں ہمارے نماز سینٹر میں طرح یہاں پر بھی آتے ہیں جی. تو ان کو ایک بنیادی پریزنٹیشن دی جاتی ہے جس میں اسلام کے بنیادی ارکان کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ ہے جن کے بارے میں آگاہ کیا آتا ہے ارکان ایمان جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہمارا خدا کے بارے میں नहीं. کیا تصور ہے کیا سمجھتے ہیں خا تعالیٰ کو ملائکہ سے ہمارا کیا کیا مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کتابوں سے ہماری کیا مراد ہے تو یہ بنیادی طور پر ان سے جو ہے باتیں شیئر کی جاتی ہیں جب رمضان میں ہوتا ہے پر رمضان سے پھر رمضان کے والے سے بات ہوتی ہے کہ کب سے کب تک کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے नहीं. اور اس طرح ایک بہرحال ان کے اندر جو ہے یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا تو اصل فوکس ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے خدا اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا تعالیٰ سے اس کی عبادت کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جوڑنا جی. اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کر کر جو ہے پھر اور ترقی کرنا روحانیت میں اب قرآن کریم میں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کا لبِ لبا بھی بلا من اسلم وجہ اللہ و محسن کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمانہ من اسلم وجہ جس نے جی. اپنا تے چہرہ جو ہے خا کی طرف کر دیا جی. وہ ہوا موسم اور پھر شاہ ساتھ وہ ایک موسم بھی ہے لوگوں پر احسان کرنے والا ہے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والا ہے تو یہ اسلامی تعلیم کا جو لبِ لباب ہے جو کہ بینی ہی رمضان میں اس دونوں پہلو پر زور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں نمازوں میں عبادات میں قرآن کریم کی تلاوت میں ان کاموں پر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائے دوسری طرف انفاق فی سبھی اللہ غربہ کے کھانے کا بندوبست لوگوں کی کے لیے افطار کا بندوبست یہ تمام کام کرتے ہوئے جو ہے اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کوشش کریں تو یہ دونوں جی. پہلو جو ہیں ان لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں جی جی بالکل اور ظاہر صاحب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہیں ان کا جو بنیادی مقصد یا اصل مقصد تو یہی ہے کہ جو اسلام کی صحیح تعلیم ہے وہ یہاں پر مغرب میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان تک پہنچائی جائے اور ان پروگراموں کے حوالے سے ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم جب لوگوں کو مدعو کرتے ہیں تو اس میں جو سیاسی طبقہ ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہیں جو صحافی طبقہ ہے اس کو بھی دعوت دیتے ہیں تو جب اس طرح کے اس قسم کے لوگ ان پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور انہیں اسلام کی اصل اور صحیح تعلیم سے آگاہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی اسلام کے ایک طرح سے اس حوالے سے سفیر بن جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسلام کے بارے میں خبر آتی ہے میڈیا میں تو بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک پہلو کو اختیار کریں ان کے سامنے جو پوری تصویر ہے وہ ان کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم نے ان کے ساتھ پروگرام کیا یا ہم اس پروگرام میں شامل ہوئے وہ تو اس بارے میں یہ کہہ رہے تھے جہاد کے بارے میں ہو یا کسی بھی اور موضوع کے بارے میں کوئی بھی خبر ہو تو اس طرح پھر لوگوں کو اسلام کی جو اصل تعلیم ہے اس سے آگاہی ہو جاتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پروگرام میں گئے ہیں مسلمانوں سے ہم ملے ہیں ان کا تو اس بارے میں یہ کہنا ہے اس لیے جب وہ جو سیاسی طبقہ ہے وہ اپنے دائرے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں جو صحافی طبقہ ہے اگر وہ کوئی جی اس کے اوپر وہ آرٹیکل وغیرہ بالکل ہیں ہیں جس طرح میں یہ بھی دیکھ رہا تو اس کے اندر ملٹن کے حوالے سے ان کے لوکل نیوز پیپر میں بھی یہ خبر ش... انہوں نے چھاپی کہ جس جی طرح احمد مسلم جماعت نے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ افطار کے موقع پر جو ہے مدعو کیا ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر اس پر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں رمضان کے بارے میں جان سکتے ہیں تو یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آتا ہے جی. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکلس کے ذریعے اور مختلف ان کے اپنے حلقہ احباب میں جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اسلام کے بارے میں جو لوگوں کے خدشات وغیرہ ہوتے ہیں وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں جی بالکل تو امتیاز صاحب آ, اب ہم جو ہے یہ بات کر رہے ہیں فاسٹ ویٹا مسلم فرینڈ کی ہم نے بات کی ہیومینٹی فرس کے والے سے بات کی اب اس سے اب اگر ہم بات آگے چلائیں تو بنتا ہے کہ اب رمضان میں جو ہے آ, کیا کہتے ہیں ایکچولی ہمارے پاس اب کالر موجود ہیں Uh, ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شامل ہیں آپ کو بھی عید مبارک کو بھی عید مبارک خیر مبارک میں پچھلے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے آپ لوگ بڑے باتیں کر رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے مجھے میرا سوال یہ ہے کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہی ہے تو یہ چودہ سو چالیس سال سے جو اسلام چل رہا تھا اس کی نوز بلّہ کیا تصویر تھی جو آپ اس دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی تصویر اسلام پیش کر رہے دوسرا آپ اتنے فائدے گنا رہے ہیں کہ بھائی ہاسپٹل بنا رہے ہیں کالج بنا رہے ہیں کیمپین لگا رہے ہیں تو یہ غیر مسلم بھی اتنا سارا کر رہے ہیں اور قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی اسلام بغیر آیا جتنے بھی جتنے بھی نیکیاں کی اس کو دنیا میں ہی عجر مل جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں قران کی سائے کو سامنے رکھتے ہوئے میری ان ساری باتوں کا جواب دیں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 1440 سال سے جو اسلام چلا آ رہا ہے نوزو اللہ کیا اس کی حقیقی تصویر نہیں تھی جو لبنی صاحب کے آنے کے بعد اپ لوگ پیش کر رہے ہیں امین صاحب نے یہ ایت کا ذکر کیا ہے کہ اس کا اجر دنیا ہی مل جاتا ہے اس کا میری کم علمی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے اگر اپ حوالہ میرے شیئر کر پائیں ابھی یا بعد میں ضرور میں ابھی ایک منٹ میں قرآن کھول کر نا کم از کم اتنا ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرے گا غیر مسلم اسلام میں نے کیا کہا کہ اسلام اگر دیکھے اتنے ہاسپٹل سکول یہاں انہوں نے بنائے ہیں لوگوں میں آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو باغا نام کے ساتھ کے پچیس ایمبولینس نے ڈونیش کی ایلیویٹر اس نے ڈونیش کیا یہ والا روم اس نے ڈونیٹ کیا اب اس کے پاس عقیدہ تو بگڑا ہوا ہے اسلام کا تو عقیدہ اسلام تو ہے ہی نہیں اس کے پاس تو ہاں کہہ رہے ہیں کیا تصویر بگڑ گئی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائیت جو ہے نا حقیقی تصویر صاحب آپ کا سوال لے لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزائیت تو بہرحال ہمارا مسلک نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ہمارے کلمہ اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور عرآم السلّہ فرمایہ ہے جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے اس کی سب سے بیسک ڈیوینیشن یہی ہے کہ جو کلمہ پڑے وہ مسلمان ہے تو بہرکیف آپ نے یہ سوال کیا کہ کس طرح جو ہے مرزائیت آپ کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اہم جو ہے وہ کس کی اسلام کی تعلیم پیش کر رہی ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ بگڑی ہی نہیں تو پیش کیا کر رہی ہے بنیادی طور پر ہاں جی ہاں جی صاحب جی دراصل بات یہ ہے کہ یہ امین صاحب بات کو ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں اور بڑی عزت کے ساتھ ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ پچھلے چودہ سو سال سے اسلام کا چہرہ بگڑا ہوا ہے یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں اور نہ ہم نے کبھی کسی پروگرام میں کہا ہے تو اگر تو یہ ہمیں دکھا دیں یا بتا دیں ہمارے پروگرام یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں اور دوسری جگہ پہ موجود ہیں کہ کس جگہ ہم نے کہا ہے کہ پچھلے چودہ سو سال سے نواز الظالق اسلام کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے نہیں ہے یا اسلام کی تعلیمات غلط تھیں اور اب ہم اس کو ٹھیک کر کے پیش کر رہے ہیں یہ بات غلط ہے بالکل چودہ سو سال والی تو اگر آپ کے پاس کوئی اس کا ہے ثبوت تو وہ بھی بتا دیں جہاں تک رہی کہ کس اسلام کی تعلیم دے ہم دے رہے ہیں یا کس اسلام کا حقیقی چہرہ پیش کر رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََََِ وسلم كى ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا کہ لم يب من الاسلام اسلام اللہ اسم کہ اس وقت اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا آخری دنوں میں سوائے اس کے نام کے ولاء يب كا من اللہ ہوں کہ قرآن مجید کا صرف رسم الخط ہی باقی رہے گا لوگ اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد ہوں مساجد ہم خراب من الہدا کہ ان کی مساجد ہدایت سے خالی ہوں گی لیکن ویسے بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی اور فرمایا کہ من اندہ تخرج الفتنہ وفی ہم کہ انہی میں میں سے فطریں نکلیں گے اور انہی میں سے واپس میں واپس لوٹ جائیں گے پھر یہ فرمایا کہ علماء ہم شر و میں سمائے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے آخری وقت کا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا ہے کہ ان کی مساجد ہوں گی یہ اپنے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ان کو افیلیٹ کیا ملایا پھر فرمایا کہ ان کے علماء ہوں گے اپنے علماء کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علماء امت ہی کامبیا بنی اسرائیل تو اب میرا سوال یہ ہے امین صاحب سے کوئی آج کل کا کوئی مسلمانوں میں عالم دکھا دیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثال پیش کرتا ہے اکثر پاکستان میں جہاں سے امین صاحب کا تعلق ہے اور ہمارا بھی تعلق ہے وہاں پہ جو نام نہاد مسلمان علماء ہیں اکثر شراب کے نشے میں دھت پائے جاتے ہیں اور جو جس قسم کی برائی ہے وہاں پہ, پہ پائی جاتی ہے علماء کی بات کریں اور باقی دیکھ لیں دور میں اس لیے پاکستان کی مثال دے رہا ہوں کہ امین صاحب خود بڑی اچھی طرح واقف ہیں پاکستان میں کیا پاکستان کا کیا وہاں پہ بول بالا ہو رہا ہے اور یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درسل فرمایا تھا پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یہی ہو رہا ہے کہ اسلام کا نام بدنام کر دیا ہے اسلام کے ماننے والوں نے کیا مسلمان جو خیر امت تھے دنیا کے لیے انہوں نے کیا صرف ایک ٹائٹل لے لینا تھا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا تھا جو امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھی مسلمان اور بھی لوگ کرتے ہیں تو کیا مسلمانوں نے کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا جو اسلام کا سنہری دور تھا کیا مسلمانوں نے کوئی آم آم کام نہیں کیا بڑے کام کیے انسانیت کی بھلائی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب آخری زمانے میں اس طرح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ مسیح ماود و مہدی ماؤد کو مبوس فرمائے گا اور وہ انہی او اسلام کی حقیقی تعلیم کو پیش کرے گا اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کرے گا اسلام کی حقیقی تعلیم کو پیش کرے گا اور یہ بین ہی حضرت اقتص مسیح ماود و مہدی اماود علیہ صلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جو حضرت مسیح ماود علیہ صاحۃ کا لگایا ہوا پودا تھا اٹھارہ سو نواسی میں لگایا گیا تیئیس مارچ اور آج دنیا کے دو سو سات سے زیادہ ممالک میں قائم ہیں قوموں میں قائم ہے اور یہ اس تعلیم کی برکت ہے جو نبی کریم صلی اللہ وسلم کی تعلیم ہے وہ جب حقیقی تعلیم پیش کی جاتی ہے لوگوں کے لوگوں کے سامنے تو لوگ اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں کہ یہی وہ تعلیم تھی جو چودہ سو سال قبل حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََ وسلم لے کر آئے تو یہ دراصل وہی تعلیم ہے جو حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح معود المحدی ماودۃ السلام کی یہ پاک جماعت جس کو آپ مرزیت کہہ رہے ہیں وہ پیش کر رہی ہے دنیا کے سامنے تو یہ ہے کوئی ایسی مثال ہے تو آپ ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ پوری مسلم امہ میں یہ کیا ہو? کوئی اور بھی ایسا گروپ ہے جو کر رہا ہے جو آ, آ, جو خلافت کی قیادت میں اسلام کا کام کر رہا ہے تو اسلام کا جو دفاع کر رہا ہے تو یہ ہے امین صاحب کے سامنے جی بالکل دیکھیں اعتراض کی غرض سے اعتراض کرنا تو درست بات نہیں ہم اس وقت سے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے ہم بار بار یہی بتا رہے ہیں کہ ہم یہ جو سارے پروگرام کرتے ہیں یہ ان غیر مسلم ممالک میں ان مغربی ممالک میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسلام کی جو تعلیم ہے ان سے لوگ آگاہ ہوں یا جو غلط تصور اسلام کی تعلیم کے بارے میں یہاں میں لوگوں میں پایا جاتا ہے جس کی شاید ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میڈیا میں مختلف خبریں آتی ہیں وہ منفی नीञे خبریں नीञे اسلام کے بارے میں آتی ہیں تو ہمارا تو ہر پروگرام کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو اصل تعلیم ہے جو ان لوگوں کو اصل تعلیم یا اصل تصویر ان لوگوں کے سامنے نہیں ہے ہم وہ پیش کرتے ہیں ان کے منفی تاثرات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و کا اصل چہرہ جو ہے آپ کی مبارک ذات کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس سے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں اعتراض کس بات پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم हुँ. آپ کی ذات مبارکہ کے اصل باب ببرکت وجود تھا آپ کا اس کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ اصل تعلیم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تھی تو اس بارے हुँ. میں اعتراض کرنا کہ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیم اصل جی تعلیم. تو اب یہ اس حوالے سے بھی دیکھیں امتیاز صاحب کہ اب وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی ایسی تصویر کون سی بگڑ گئی ہے جو جماعت احمدیہ اس کو ٹھیک کر رہی ہے سال میں کیا بگڑا ہے جی لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں رمضان میں اتنی بڑی انہوں نے خدمت کی جو سیالکوٹ میں ایک مسجد کو ساحل رات توڑتے رہے صبح اٹھ کے روزہ رکھا اسلام کی, کی یہ اسلام دا. کی تصویر جو انہوں نے پیش کی ہے جی تو اگر کوئی صرف یہ تصویر اٹھا کے دیکھے تو کیا کہے گا کہ یہ اسلام ہے کہ اپنی مسجدیں توڑ دو جی کیونکہ یہ مسجد تو جماعت احمدیہ کے قیام سے پہلے کی مسجد ہے جی تو اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت ہے پھر تو ٹھیک ہے جی آپ اپنی خدمت کریں جو ہم خدمت کر رہے ہیں ہم اس طرح وہ جاری رکھیں گے جی تو اس اصل سوال یہ آتا ہے کہ ہم کیا ہم قرآن کریم کی پیروی کر رہے ہیں اور احادیث کی پیروی اور سنت کی پیروی کر رہے ہیں یا ہم نے کوئی علیحدہ بات شروع کر دی ہے تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ہماری تمام تعلیمات حض مسیح محاذ علیہ صلاح السلام کی تمام تعلیمات عین قرآن کریم کی تعلیمات پر مبنی ہیں ع سنت پر مبنی ہیں اور احادیث کی پیروی میں ہیں اس سے نہ بڑھ کر ہے نہ اس سے کم ہیں بالکل جو تعلیمات آپ صلی اللہ وسلم نے پیش فرمائی ان پر ہی ہمارا عمل ہے دوسری بات جہاں تک رہی کہ یہ جو خدمات کی جاتی ہیں اس کا جر تو اس دنیا میں مل جائے گا یہ تو جہاں تک میں اپنا بنا ہوا قاعدہ ہے ہمیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے ربا نہ آتے نہ فدنی اسنتوں اور پھر اسنا تو جی جو تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی بہتری ملے آخرت میں بھی اچھائی ملے تو یہی ہماری دعا ہوتی اسی غرض سے ہم خدمت کرتے ہیں اور خدمت کرنے کا جذبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی شاباش ملے یا ہمیں کہیں سے لوگوں کو جو ہے وہ شکریہ کے الفاظ میں نہ ہی ہم اس بات کے خواہاں ہوتے ہیں کہ اپنا نام جو ہے اس کے باہر لگا دیں کہ جی یہ اس بندے نے بنوایا تھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانی کی خدمت ہو جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے اور اپنا قربتا کرے جو بے شک اس دنیا میں ہو اور آخرت میں ہم اس بھلائی کی امید رکھتے ہیں جی ہم وہ حوالے کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے شروع کے ہی جو ابتدائی سورہ ہے اس میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مالک یوم الدین وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے تو یہ تو خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اس نے کس کو جزا دینی ہے اور کس کو سزا دینی ہے کس کون سا عمل اس کو اچھا لگتا ہے کون سا عمل اس کو برا لگتا ہے اور کس عمل کو وہ اس کی جزا دے گا اور کس کی سزا دے گا تو یہ تو خدا تعالیٰ ہی کی ذات ذات کے لیے مخصوص ہے اور وہ ہی, وہ ہی یہ کر سکتا ہے جی جزاک اللہ ہمارے ساتھ لائن پر کمران صاحب پروگرام میں شامل ہیں ان کا ہم سوال لیتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ کمران صاحب آپ کو بھی عید مبارک جی السلام علیکم کمران صاحب عید مبارک عید مبارک جناب آپ آپ آپ کو علیکم السلام بس ابھی کا ریڈیو سنا تو عیدار مبارکی جی جی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آخری دور میں یہ ہو جائے گا مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی جی تو کیا مرزا صاحب کے دور سے بدتر ابھی حالت ہے یا اس سے بہتر ہے اور مرزا صاحب کے دور میں کتنی مساجد توڑی گئی تھی جو آپ نے بیچ مثال دی جو کہ غلط فیل ہے جس نے بھی کیا ہے میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں انتہائی غلط فیل ہے کسی کی بھی اس طرح کی مذہب کی مسجد کو توڑنا انتہائی غلط ہے یہ بات اچھے چرچ کسی کو بھی توڑنا انتہائی فیل شیطان ہے ٹھیک ہے سے کا کا ہے کہ وہ وہ سوال جو کوئی بہتری ہوئی ہے یا غلط حالت یہ سوال تھا جی امتیاز صاحب پہلے تو میں کامران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو سیال کوٹ کی مسجد پر حملہ ہوا اور اس کو جو مسمار کیا گیا اس کی مذمت کی اور آج کل بہت کم ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ جن میں یہ جرت ہو اخلاقی جرت ہو کہ ایک برے فعل کو برا فیل کہہ دیں اور خاص طور پر جب وہ ایسا فعل ہو جس میں جماعت احمدیہ انوالو ہو تو میں کامران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان ان میں یہ اخلاقی ضرورت ہے کہ انہوں نے اس کو اس کی مذمت کی اور کہا کہ کسی بھی عبادت کا کو اور دراصل مسمار کرنا یہ درست نہیں ہے دراصل یہ اسلام کی حقیقی تعلیم ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی تو وہاں پر نہ صرف مسجد کے دفاع کے لیے بلکہ دوسرے مذاہب کی محبت خانوں کے دفاع کے لیے بھی اجازت دی بہرحال یہ تو ایک سائڈ نوٹ تھا ان کا سوال یہ ہے اور جو کہ جائز ہے کہ کیا مرزا صاحب کے آنے سے اب حالت بہتر ہوئی ہے یا بری ہوئی ہے بہتر ہوئی یا بری ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ حالت تو ان لوگوں کی بہتر ہوتی ہے جو ایمان لے آتے ہیں جو نہیں ایمان لے کے آتے ان کی حالت ابتر ہوتی چلی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں انبیاء کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھ لیں کسی بھی نبی کی تاریخ کو پڑھ لیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرستے کو پر ایمان لے کے آتے ہیں ان کی حالت بہتر سے بہتر چلے چلی جاتی ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرستادے کا انکار کرتے ہیں وہ مزید پستیوں میں چلے جاتے ہیں اخلاقی پستیوں میں یا دوسری پستیوں میں اب یہ دیکھ لیں جماعت احمدیہ کے خلاف جو پاکستان میں قانون پیش کیا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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم اسلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد